اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دینا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا